ٹھیک اصل میں وہ مائک نہیں ہے شاید آج آپ نے سوال یہ پوچھا آج کل جو نات خوانی کا سلسلہ نکل گیا جس کے پیچھے کچھ میوزک قسم کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہ ٹھیک اچھی بات آپ نے پوچھی دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ نات خوانی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اور یہ ایک, ایک عبادت ہے نعت خواہ کی بھی بہت بڑی عزت و تکریم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں حضرت حسان ابن ثابت کے لیے ممبر بچھاتے اور وہ اس پر کھڑے ہوتے یا بیٹھ کر اور جب حضور کی نعت شریف کا آغاز کرتے تو حضور علیہ السلام انہیں دعا دیتے کہ سناؤ میری نعت اللہ تبارک و تعالی روح القدس کے ذریعے تمہاری تائیت فرما کبھی فرماتے کہ اللہ تعالی تمہارے منہ کو نیچا نہ دکھائے اور میری تعریف و توسیع بیان کر اسے خود حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا اور تقریباً آج سے چالیس سال پہلے عرب دنیا میں حضرت حفسان ابن ثابت رضی اللہ کا ایک پورا نعتیہ دیوان بڑی تحقیق سے شائع ہوا جو اس فقیر کے پاس موجود ہے ہر دور میں حضور کی شان میں کلام لکھا گیا جیسے حضرت شیخ سادی علامہ جامی حافظ شیرازی اور ہندوستان کی تاریخ تو بہت وسیع اور عریض ہے نعت خوانی جب نعت ایک عبادت ہے تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے اس میں چھچور پن یہ آج کل کے گانوں کی آمزش اس سے پرہیز کرنا چاہیے عموماً آج کل نعت خوان اس طرز کی نعت پڑھتے ہیں جیسے گانے گانوں کی طرز میں ایک عبادت کو آپ نے گانے کے سانچے میں ڈال دیا تو کتنی محرومی اس کے ساتھ پیچھے اس طرح آواز نکالنا لفظ اللہ کی کہ جس سے مزامیر کی آواز پیدا تبل سارنگی جیسی آواز پیدا جیسے ایک نات خوانات پڑھ رہا اور پیچھے یہ کہا جائے اللہ, اللہ, اللہ اللہ یہ اگر اس پہ اور فرمائے یہ حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے سب تو گناہ بھی ہے اب اس کے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں لفظ اللہ ایک جلالی اللہ تبارک کا و تعالی کا نام ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے صحیح معنی میں جو صاحب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو رمضان میں ہم جو درس دیتے تھے تقبیر تحریما پر ایک درس ہمارا ہے تقریباً پینتالیس منٹ کا اور اس میں ہم نے یہی رموز بیان کیے کہ تقبیر تحریمہ کیسے اور یہ لفظ کی ادائیگی کیسے یہ لفظ ہے اللہ آخری میں اس کو ساکن بھی کرنا اللہ یہ لفظ نہیں یہ بالکل نیچے سے نکلے گا ہمزا اللہ یہ لام موٹا ہونا چاہیے ٹھیک اور یہ ایسے نہیں اللہ یہ لفظ ہے یہ نہیں یعنی جب صرف اللہ کہیں تو اللہ یہ ہے ساکن ہونا چاہیے اب اس میں چار قسمیں ہیں جو آدمی نہ مانے تو کفر تک لے جائیں لفظ اللہ اس پہ پہلے مد لگا دیں آ اللہ معذ اللہ تو یہ بھی مانا اس کے بالکل بگڑ جائیں اور کوئی نہیں مانے تو کفر تک پہنچا دیں اور یوں کہا جائے یہ حمزہ تو صحیح نکالا جائے یہ لفظ اللہ اللہ اکبر بعض آپ نے تکبیر کہنے والوں کو دیکھا اور جو پیچھے ہیں وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھائی جب کھڑے ہو جائیں تو اس کو یوں بڑھاتے ہیں اللہ اللہ کھڑے ہونے تک نہیں آپ اس کو کھینچے اللہ اکبر اس طریقے سے کہیں۔ اور ایک ہے اللہ اکبر یہ بھی غلط ایک ہے اللہ اکبار یہ بھی غلط اور ایک ہے چوتھا تلفظ وہ اللہ اکبر کتنے رے بنا دی آپ نے یہ ساری چیزوں کی ممانیت ٹھیک جب اس میں جلالی ہے اس کو اس کے اعتبار سے چاہے اذان ہو چاہے اقامت ہو نماز کی تکبیرات ہو اس لفظ کو بہت عمدہ طریقے سے بولا جا ایک بات جو میں بارہ کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اذان کہنا اقامت کہنا کسی سے سیکھا نہیں جیسے سب کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہنے لگ گئے اس لیے بے شمار اس میں مطلب تلفظ غلط ہوتے ہیں بغیر سیکھے ہوئے کوئی چیز نہیں آتی اب مجھے بتائیے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی اب پیچھے ایک نعت نات نعت رہا ہے پیچھے بیٹھا ہوا کوئی آدمی یہ نقل کفر کفر نباشت کے ہے کوئی پیچھے یوں کہ یہ کہاں لفظ اللہ کہاں ادا ہو رہا ہے اللہ یہ تو ست ممانیت اور اس کی ممانیت پر بریلی شریف سے فتوا جاری ہوا اور اس پہ چودہ مفتیان کرام کے دستخط ہیں کہ باضابطہ ان کو کیسٹ دی گئی مفتیان کرام کو کہ اس کو آپ سنیے کیونکہ ویسی کسی پر الزام تو صحیح نہیں اس کو سننے کے بعد اس کے تلفظ کو اور فرما کر اب فتوا دیں دار الم سے بھی فتوا جاری ہوا بریلی شریف سے فتویٰ جاری جس میں چودہ مفتیان کرام کے دستخط ہیں کہ اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے لفظ اللہ یہ غلط ہے پھر دوسرا کہ لفظ اللہ سے ایک موسیقی اور ایک طبلہ سارنگی سی آواز آئے حضرت نوفل سے حدیث حضرت نوفل رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کہیں سے کوئی بانسری کی آواز آ رہی تھی عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور حضرت نوفل سے پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی جب انہوں نے کہا نہیں پھر انہوں نے انگلی نکال لی پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی یہ بھی ہماری کتابوں میں حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہا ہے کہیں سے بانسری کی آواز آئی یعنی موسیقی حضور نے کانوں میں انگلیاں رکھ لی پوچھا یا ابد اللہ آواز آ رہی آواز آ رہی جب انہوں نے کہاں آ رہی اب حضور نے انگلی کانوں میں سے نکال لیں اب اس سے پتا لگا موسیقی اور ان معاملہ سے حضور علیہ السلام نے کتنی نفرت فرمائی ایک بات اور اپنی باسط کے مقاصد میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے بھی مبوس کیا گیا ہوں تاکہ مزامیر کو ختم کر دوں یہ جو موسیقی آلات ہے ان کو ختم کرنے کے لیے میری باست ہوئی میں اس لیے بھی تشریف لائی ہوں اب اس حدیب سے حد دو اعتراض قائم ہوئے وہ سن لیجئے کیا وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے تو کانوں میں انگلیاں رکھ دیں مگہ حضرت نوفی یہ سنتے رہے اس کا جواب یہ ہے وہ بالکل بچے تھے بالکل چھوٹے تھے اور اس لیے ان سے پوچھا کیا آواز آ رہی ہے یا نہیں جب حضور علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں رکھیں جب تشریف لے جا رہے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل بچے تھے اس لیے ان سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے آ رہی ہے یہ دو اعتراضات بھی یوں ختم ہو گئے کہ بالکل بچے تھے اور اس وقت عبد اللہ ابن عباس وہ بچے اس وقت حضرت نوفل جو تھے وہ بچے تھے تو اب اس سے اندازہ لگائی کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو کتنا مضر جانا پھر اس پہ شیخ محت شاہت محبدی دی کا رسالہ سما اس کو پڑھی الحاظ و فاض بری سال سما اسے پڑھی ہے یہ موسیقی جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتی اور آدمی کو دنیا دار اور اس میں مگن کر دیتی آپ دیکھ لوگوں کو معاف کیجیے میں بارہ کہتا ہوں آپ کو کوئی آدمی مرادا نہیں اس آپ گاڑی چلا رہے گا چلانے کے بعد جو اسے موسیقی چلانے والا بھی گھومتا کس طریقے سے مٹکتا یہ اثر انداز ہوتی دل پر یا نہیں اچھا بہار تو اس سے زیادہ قیامت امریکہ اور یہاں وغیر ہم دیکھا یورپ میں ان احمقوں نے تو گاڑی ایسے نکال لی جو ایسے لچکتی ہے, وہ جو لگی ہے یہ بھی ناچ رہے اور گاڑی بھی ناچ رہی وہ تو ایسی ڈیزائن کی گئی کہ گاڑی لڑکتی نہیں لیکن گاڑی بھی ناچ رہی ہے گاڑی چلانے والا بھی نا چڑا یہ کلیفتن پہ دیکھ لیں آپ یہاں دیکھ لیں جو بڑے بڑے لوگوں کے علاقے ہیں کیسے مٹکتے رہتے ہیں سن کر اس سے دل مردہ ہو جاتا تو ایسی چیزوں سے نہ لیکن ان ناتوانوں کا کیا, کیا جائے ان ناطوانوں کا معاملہ یہ تو ایک ایک لاکھ روپیہ تو نات پڑھنے کا لیتے ہیں. چالیس چالیس ہزار کے کرتے ہوتے نگی نے ٹکے ہوئے جیسے دلہن پہنتی اب اس کا کیا کیا جائے اب علماء کی بات ماننی چاہیے جو بات جائز ناجائز وہ علماء پہ چھوڑ دیں علماء نے منع کیا ان کو رک جانا چاہیے مگر نہیں رکتے یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا اس طریقے کی ناتخانی شریعت میں نہ صرف ایک ناجائز بلکہ حرام ہے اس سے بچنا چاہیے اور اب تو یہ معاملہ نکل گیا میں تو دنیا میں رہتا ہوں عام لوگوں میں رہتا ہوں عام لوگوں میں نماز پڑھاتا ہوں آنگلوں کو اٹھتا بیٹھتا ہوں کہیں شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے تو ایک لڑکا کہتا ہے کہ گانے بجائے جائیں ایک لڑکا کہتا ہے قوالی ہوگی ایک لڑکا کہتا ہے کہ ناتخانی خوانی ہوگی اب یہ تینوں میں اختلاف ہو گیا اب رائے یہ آتی ہے کسی مٹکنے والے نات خاں کو بلا لو ایک ٹکٹ میں تینوں مزے لے لو قوالی کے بھی مزے آ جائیں گے گانے کے بھی مزے آ جائیں گے نات کے مزے آ جائیں گے جب نات کا معیار یہ رہ گیا اب مجھے بتائیے پھر کیا رہ جاتا اللہ تبارک کا وطالعہ سے دعائی کی جا سکتی کہ اللہ تبارک کا وطالعہ ان نے اقل سلیم عطا فرمایا اور نات حضور کی تعریف ہے نہایت ادب احترام کے ساتھ بقول شاعر کہ جناب حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ نعت بیان کرنا یا تاریخ بیان کرنا دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں وہ بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ادب احترام ہو تب جا کر کے اس کا ثواب عزیزان گرامی مرتب ہوگا اور بے شمار ایسے شعرا گزرے کہ جنہوں نے نعتیں کہیں اور نعتیں کہنے کے بعد بڑے بڑے درجے اور مراتی پر وہ فائز ہوئے جیسے کہ ہم نے رمضان میں کہا کسید بردہ شریف امام شرف الدین بوسیر رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام نے خواب میں وہ موجود تھے اور فرما سناؤ میری نعت جو تم نے لکھی انہوں نے نعت سنائی حضور علیہ السلام اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے نعت سنی قصید بردا شریف تو آپ ایسے جھوم رہے تھے جیسے نسیم سحر کے جھونکے پھول دار ٹہنی جھومتی ہے اس طریقے حضور علیہ السلام جھوم رہے اور اپنے دوش اقدہ سے چادر نکالی اور اللہ امام شرفودین رحمت اللہ کو پہنا دی چونکہ مفلوج ہو گئے تو پورے بدن پہ حضور نے مسا فرما دیا جب صبح آنکھ کھلی وہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے سارا فالج کا مرض چلا گیا اور حضور نے جو چادر اتا فرمائی وہ ان کے بدن پہ موجود تھی چونکہ عربی میں چادر کو بردا کہتے ہیں اس لیے جناب وہ قصیدہ بردا شریف سے مشہور ہو گیا کوئی اور صاحب سوال حضرت میرے دو سوال ہیں ذرا لمبا ہو گیا جواب لیکن اس